بقارو تحمل اللہ غلط انسبان اور ان میں وہ بھی ہیں اب ظاہر بات ہے یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزید کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا بلہو بل معافی صبابات وی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے سب مخلوق ہیں مملوک ہیں خالق اور مالک صرف وہ کل لہو کا اور سب کے سیب اس کے فرما بردار ہیں بڑے سے بڑا رسول بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا فرشتہ بڑے سے بڑے اجرام سماویہ سب کل الہو کا نتون بلی اور سباوات وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے یہ ابدا اور خلق ان میں فرق ہے ابدا بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ بالغا کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی تین عنوان دیے ہیں اللہ تعالی کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں ابدا خلق تدبیر ابدا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ٹیکس نہیں لو میں محض سے کچھ بنا دیا کچھ نہیں تھا اور بنا دیا کل فرق یہ ابداع ہے خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا گارے سے انسان بنایا یہ تخلیق ہے آگ سے جن بنا یہ تخلیق ہے نور سے فرشتے بنا یہ تخلیق ہے تو ابداع بڑی بڑی وہ ہے کہ جس نے نئی اسی لیے بدعت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خام بھا لا کے شامل کر دی گئی جس کی کوئی جر بنیاد دین میں نہیں ہے وہ ودارت ہے اس سے یہ لفظ مدیما فلما یقول اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتی وکار و تعطین آیا اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے یہاں پھر وہی مشرقین مکہ کی طرف لوہے سخن ہے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی یہ میں ارض کر چکا ہوں یہ مضمون جو ہے کہ ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ موجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عشا نے دکھائے تھے موسا نے دکھائے تھے تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر لو ہم مان لیں گے یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنیسرائی میں کزارے کا کالن کمل کو اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے تشا بہت ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں. قد قدبین ال اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں قبل حق بشیروں نذیرہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ پہلے حق کو بشارت دیں فرو الورحاط و جنت العیب سلام اللق نصاب الجمی یہ بشارت دیجئے اور جو غلط راستے پر جائیں کفر کریں میں ملتدا ہوں منحد ہوں اور بدعملی کریں ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے آپ کا کام دعوت ہے ابلاد ہے تبلیغ ہے نصیحت ہے ولاسابل جہیم <الْجَحِيم> آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے ہم نے بھیجا تھا تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے نہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کون جنت میں جانا چاہتا کون جہنم میں جانا چاہتا ہے یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں ہاں وضاحت میں کبھی نہ رہ جائے حق واضح ہو جائے کوئی اجتماع نہ ہو بالکل مبرہ ہو جائے واضح ہو جائے بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہ مصغولیت جو ہوتی ہے انسان اگر اپنی اصل مصولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر, پر پڑ گئی پوری پوری تحریکیں برباد ہو گئی لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہود امان بہرحال حضور کے دل میں رغبت آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے اے اللہ عمر ابن حسام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی فرمایا النگ کردہ یہود تر الگ نسارا میرا مل رہا تھا نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے ہر گرد راضی نہیں ہوگے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی لہذا امید ملکتے کر لیجئے اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد جلیل مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھی ہے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے کہیں دائیں بائیں حک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے لنکا یہ کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت والی نبی آپ بھی کان کھول کر سن لیں اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یا ہم جوڑ دیں گے الفاظ بل فرض بل فرض ب محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کہ معاملہ کر لو کچھ ان کی بات مانو کچھ اپنی بات منوا لو یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجیے کچھ ہماری مان لیجیے کمپرومائز اب ظاہر بات کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی معاذ اللہ معاذ اللہ حق کی تلوار بڑی ننگی ہے اور یا اللہ کا عاد یہ فرد سے فرد بدلتا نہیں نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں اللہ کے اصول ہیں اللہ کے قوانین ہیں اس کی فطرت ہے فطرت اللہ لطیف اللہ ہاں. پھر یہ کہ اس کی سنت ہے لن طلد لسنت اللہ تحویلا ولن ولان لسنت اللہ تبدیلا اللہ دینا اچ نہ کتاب یقینا وہ لوگ تو جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس پر میں نے اپنے کتاب میں بحث کی ہے تلاوت کا اصل حق کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق را بھی کتاب چاہ یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیجیے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا دان ہے تلا یتنو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا اور تلا یتنو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند تو یتلو کے معنی کیا ہے وین یو آر ریڈنگ دی بک یو آر فالوئنگ دی ٹیکسٹ بعد لوگوں کو دیکھا ہوگا انلی کی چلتی ہے ساتھ ساتھ وہ بیچارے جو زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے ایک سطح سے دوسری سطح پر نہ پہنچ جائے اگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ لیکن اس کتابت کا اصل حق کیا ہوگا جب آپ اس کتاب کو فالو کریں اسے اپنا امام بنائیں اس کے پیچھے چلیں اس کا اتماع کریں اس کی پیروی کریں جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وجال ہو لانا امام ام و نورم و ہدم و رحما تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو مصیبت دیکھ کے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے اللہ تلاوت ہی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرے اور اس کی پیروی بھی کرے وہی ہے جو اس پر ایمان رکھتے جو نہ تلاوت کا حق ادا کرے نہ پیروی کرے وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے پر اور کتاب پر تو یہ دعویٰ جو ہے جو جھوٹا دعویٰ میں وہ حدیث کو سنا چکا ہوں قرآن جس, جس نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں بما یچر میں ہی پوزال قبول الخاسرون اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں کسارے میں رہنے والے اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے وہ آیت کے جو پانچ چھٹے رکو کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جوں کی تم یہ ترتیب ذہن میں رکھی ہے اور دوسری آیت آئت بھی چونکہ صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے بریکٹ یوں بناتے ہو تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیانی اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے وہ تو کوئی امر لال قلعی نفس الفسن <شَيَعًا> یہ تو جو وہی ہے ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی ولا اکبل امینا وہاں تھا آتا ولاقبل منہا شفاطن یہاں کے آیا ولاقبل امینا ادل نہ اس سے کوئی فریہ قبول کیا جائے گا ولا تنخوا یہ شفاعت بعد میں لے آئے عدل پہلے لے آئے وہاں شفات پہلے ہے اگل باد میں بس یہ تبدیلی ہے بلاحمس اور یہ پھر جو کا تو وہی جو پہلی آیت میں تھا جو چھٹے رقو کی دوسری آیت ختم ہوئی نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی یہ جو حصہ تھا جو تقریباً دس رقو پر مشتمل تھا سورہ بقرہ کے اٹھارہ رقو کہ جن میں روح سخ سابقہ امت مسلمہ کی طرف چار رقو بڑے عموم کے حامل تھے لیکن بینسکون وہاں بھی اشارے موجود تھے روئے سکھن جو تھا وہ بلی اسرائی کی طرف دس رکو میں سراہد کے ساتھ ساری گفتگو سے ہے اللہ یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بات سمجھ لیجیے کہ کیا مجھے ہے اس کا دیکھیے حضرت ابراہیم کی دفعے کی یہ دو شاخیں چلی ویسے تو تین ہیں عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ دو بیویاں تھیں حضرت حاضرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑے تھے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ان کے بیٹے یعقوب یعقوب کے بارہ بیٹے بڑے اسرائیل حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر واد غیر ضیضر علم تو وہاں یہ جو ایک نسل چلی لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی اس کے بعد مسلسل جو سمجھئے کہ تقریباً تین ہزار کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں حضرت یاقوب حضرت حضرت یعقوب حضرت یوسف چلتے جائیے حضرت موسا اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور عیسافیہ تک چودہ سو برس مسلسل اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی بنو قطورہ کہلاتے تیسری یہ تھی قطورہ بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی ان میں سے ایک مدین تھے مدین یا مدیال ان میں حضرت شعیب کی بےست ہوئی تھی حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے لیکن بنی بدیال میں سے بہرحال اب کیونکہ حضور کی بحثت ہوئی بنی اسماعیل میں ادھر بنی اسرائیل ہیں ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے تم یاقوم کی اولاد ہو ٹھیک ہے لیکن یاقوم کس کے بیٹے تھے اساق کس کے بیٹے تھے ابراہیم کی تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیم ہی کی ہے اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو یہ صرف یہ ہے کہ دو پیڑھی اوپر جا کے مل گئے اور لال نہ اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا لہٰذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے چار رکو اب وہ ہے پندرہ سے شروع ہو کر اٹھارہویں تک جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ وزب اب طلا ابراہیم عرمب ہو بے اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح اور اس میں ایک تحریر ہے ایک تقریر ہے جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں الرت ابراہیم علیہ السلام پر خواتم اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے انہوں نے سب کو پورا کیا سب میں پاس ہو گیا ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ ودھ فلائنگ کلرس ہر امتحان سے نکلے ہیں کالا انی جائے نقل انا سے تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نو انسانی کا امام بنانے والا ہوں کالا ومین ضروری انہوں نے کہا میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں کالا الحب غالمین فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے نیک ہوں گے سیدھے راستے پر چلیں گے ان سے ہمارا وعدہ ہے لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں لیکن جو بھی تمہاری نسل میں سے وہ اس, اس وعدے کا مصطاف بن جائے جانور بیتا مسابت اور یاد کرو جبکہ ہم نے گھر کو اپنے گھر کو بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ لوٹ کے ہو لوٹ لوٹ کر آؤ حج کرو مسابت النا و امن اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا بد تخر مقام ابراہیم صلاح اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقامی ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم نظرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے روایات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جس طریقے سے حضرت اسمد جنت سے آیا ہے ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے اور وہاں پر پھر تواف کر کے کابے کا مکمل پھر اس کے پاس جو ہے دو رکت جو ہے ادا کی جاتی ہے نماز واحد اور ہم نے اہم لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر, کو بیتیا میرے اس گھر کو پاک رکھو اب یہ تتہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی ظاہری صفائی بھی ہو گند نہ ہو تاکہ ظاہر آئیں تو ان کے دلوں میں جو قدورت پیدا نہ ہو کوفت نہ ہو کھلی فضا ہو صاف رکھو اور تتہیر بات نہیں وہاں توحید کا چرچہ ہو کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے انتحرہ بیتی الفین اولا فین طواف اول کرنے والوں کے لیے احتکاف کرنے والوں کے لیے مرک اس سجود اور رقو و سجود کرنے والوں کے لیے. و آمنا له مَنْ آمَنَ اور بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یاد کرو جو کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروجکا اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بن اسماعیل کے لیے ان کو رزق کا فرما میووں کا اور پھلوں کا من امن بلّہ ولیم اللہ اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا لاحد ظالمین تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں بل یوم آخر اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے علرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم کالمن وَمَنْ كَفَرَ تمہاری اولاد بھی اسے جو کفر کرے گا امت ہو کلیلن اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا امامت میں شامل نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ دنمی طور پر مال و متا جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا ببن کہا فمت کلیلن سم ماسکر ہوا بندار ہاں پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف وبی سل مسیح اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی